دوران نماز اگر چھینک آئی اور بے اختیار الحمدللہ للہ منہ سے نکل گیا تو نماز کا کیا ہوگا بے اختیار اگر منہ سے نکل جائے تو, تو نماز نہیں جائے گی اگر چھی کا جواب دینے کی نیت سے الحمدللہ للہ کہا تو نماز چلی جائے گی دوبارہ اس کا اعادہ کرنا ہوگا